کئی ہفتوں سے جاری ہے الحمدللہ للہ قبل اسلام زمانۂ ولادت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بشارات وقت ولادت ولادت کے بعد کے رحساد و مجز اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب زمان بے ست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 مسلمان اور کفارے کو رہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا پروگرام بناتے ایک وقت معین کرتے ایک مقام معین کرتے رخترت تم فل یاد ہو سکتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکتے بلاکل یک امرن کا نہ لیکن جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا ایسی تفتید کے مسلمانوں کا مدینے سے نکلنا ابو سفیان کا کافلے کو بچا کے لے جانا سرزمین مکہ میں ایک بکے والوں کو اطلاع ہو جانی اور ابو جہل جو ہے اپنے پورے لا لشکر کے ساتھ ایک ہزار مقاترین کو لے کے چل رہا ہے اور ایک ہزار اونٹ ہے دو سو گھوڑے ساتھ ہیں اور کائنات گانے والیاں اور ان کے شامیانے اور سارے انتظام ان کے ساتھ جا رہا ہے اور سب سے پھر اس کو ڈھارس بندانے کے لیے شیطان جو ہے وہ بھی ایک سردار کی شکل میں ساتھ یعنی ایک عجیب منظر ہے. اور دیکھیے ایسا ایسا قدرت قریب ڈالی کہ اللہ نے فرمایا جب تم ادوائے دنیا میں تھے اور کافر ادوائے کسبا میں تھے یہ جگہ کا نام آپ جب بدر سے نکلیں گے نا تو پہلے پہلے پھر وہ ادوائے آئے ادوت دنیا اسی طرح پھر بدر سورہ ہے بیر اس طرح ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منازل ہے مدینہ شریف تک اور اللہ فرما رہے کو خود نقشہ کہ تم اوائے او دنیا کی طرف تھے اور کافر قصبہ کی طرف تھے کیونکہ پدینہ شمال میں واقع ہے مسلمان جو تھے وہ شمال سے تھے اور یہ جنوب سے جا رہے کم اور کافلا نیچے سے جا رہا ہے ولكن ليقضي الله أم من كان مفتونا ليألك من ألك عن بينا فرماتے ہیں کہ سارا ہم کر رہے ہیں اگر تم کرتے تو تم وعدے بھی جائد نہ لیکن ہم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے الگ الفرقان بن جائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑھے صحابہ نے کہا کہ آگے بڑھیں چونکہ یہاں تو پانی کا مسلا ہوئے مقامی بدر پہ, پہ پہنچے مائے بدر پہ پہنچے اور اس طرف کافروں نے ڈیرہ ڈال لیا ادھر مسلمانوں نے اب آمنے سامنے صفے من گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک ہی صف بنا لیں بس اب میں منابصرہ کی گنجائش ہی نہیں کتنے آدمی ہیں تین سو تیرہ دو آدمی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 ملکوں میں بیٹھ کے ہزاروں میل دور سے سینکڑوں میل دور سے پھینک دیں تو سسٹم نہیں تھی. اب تو جنگ نہیں ہے حقیقت اگر دیکھا جائے اب تو یہ یعنی ایک جدید ٹیکنالوجی کی اور دماغ کی جنگ اب تو عقل لڑائے جاتے ہیں نا اب کوئی بہادری کوئی شجاعت وہ تو مسئلہ ہی نہیں اب ایک پورے م... م... یعنی نعوذ باللہ پورے ملک پہ ایک ایٹم مار دیں ایک بم پھینک دیں بس ختم ہو گئے بہادر کیا اور کمزور کیا جنگیں تو پہلی ہی ہوتی تھیں اب آمنے سامنے ایک دوسرے کا مقابلہ اور اس وقت رواج یہ تھا کہ جب سفے دونوں طرف سے کھڑی ہو جاتی تو لوگ مبارزت کرتے تھے اس پر بھی میں کہتے ہیں مبارز کہ حالی مبارز نہیں کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ نکلے تو کافروں سے ان کے بڑے جنگجو تھے لڑاکا تھے وغیرہ وہ نکلے انہوں نے کہا کوئی ہے ہمارے بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مصف بن عمیر و سیدنا حمزہ نے اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے نصرت بھی تھی انہوں نے کافروں کو قتل کر دیا مرے گئے کافر اب اور جنگ میں تیزی آنے لگا دونوں طرف سے غصہ بڑھنے لگا جوش بڑھنے لگا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 کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا گیا ہم میں ابھی یحل ابھی احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر سترہ سماعت فرمائیں فرمائے سلسلے کا سترواں حلقہ سماعت فرمائیں فرمائے اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا کیا ہمیں چاچا نہ ابھی جل ابھیل کہا تو میں نے کہا ماں بے کبھی ابھی جہل بیٹا تمہیں ابھی جال سے کیا تو اس نے کہا کہ لقد آس رسول تو صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہے میں نے سنا وہ میرے بدری کا دشمن اور میرے نبی کو اس نے بڑی تکلیف اور آج میں فیصلہ کر کے آیا ہوں اپنے گھر سے کہ میں یا دنیا میں میں زندہ رہوں گا یا یابی جہاں اچھا ٹھیک ہے جب نظر آئے گا وہ تمہیں بتا دوں گا کہ ابھی اس نے بات ختم کی تھا جال ابھی جل کے در ہے کہا بیٹا کیا بات ہے تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے نظر ڈالی تو ابھی جہل کا شہ جادی لگابا تھی کہ جیسے ایک درخت درختوں کے جھنڈ کے اندر کھڑا ہو نا درمیان میں ایسے وہ کھڑا تھا اور ہر طرف سے اس کو گھیرا ہوا تھا کیونکہ وہ ان کا بڑا تھا سردار تھا ان کا اور اس وقت جنگ کا اصل سبب بھی ابھی ہل تھا بندہ باقی تو سب نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم جنگ لڑنا نہیں چاہتے بنو آشف نے بنی عبد المطلف نے بنو عبداس نے سب نے کہا کہ جب کافلہ ہمارا خیریت سے چلا گیا ہے تو ہم کیوں جنگ لڑے رہے کیا نبی جال نے کہا کہ نہیں جنگ لڑنی آج ہی تو ہمیں موقع ملا ہے کہ تین سو تیرہ مسلمان ہمارے سامنے ہیں مدینہ منورہ بہت دور ہے ان کو کمک بھی پیچھے سے نہیں آ سکتی اور ہمارے ساتھ ایک ہزار کا لشکر ہی دفعہ مٹا دیں گے بات ختم ہو جائے گی تو حضرت ابن عبدالرحمان فرماتے ہیں ابا میں نے دیکھا کہ جیسے ایک درختوں کے جھنڈ میں ایک درخت کھڑا ہونا ایسے سامنے کھڑا تھا میں نے اس کو دیکھ رہے آدمی بال سفید ہیں اور خیر مسلمانوں کو بوجھ رکھتا ہے باقی ہر مذہب والے رکھتے ہیں ان کے فیشن میں بھی فرق نہیں آتا ان کے جدید میں اور دیکھ رہے سے زیادہ دولت تو کسی کے پاس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 داڑی ہو تو وہ کہتے ہیں عجیب سا لگتا ہے نا آدمی کارٹون لگتا ہے بیوی بی ڈر جائے بچے ڈر جائیں رات کو گھر میں اس کے علاوہ آدمی کچھ نہیں کرتا حالانکہ یہ سب ڈاکٹر بیٹھے ہیں ان سے آپ تحقیق کر سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ جو داڑھی نہ ہو نہ تو وہ بندہ مرد ہی نہیں ہوتا آپ نے کبھی خسرے کی داڑھی دیکھی پیارم میں کھڑے ہیں طواف میں میں کعبہ ان کی داڑی ہوتی ہے کی داڑی ہوتی ہوتی ہوتی عورت کیوں نہیں حالانکہ یہ تو علامت نہیں کیا رجولیت کی داڑھی چلو تم داڑھی سنت سمجھ کے نہ رکھو مرض بند کے لیے تو رکھو نا اب میاں بیوی کا ڈریس دونوں کی داڑھی رہو کیا بتا بیوی کون ہے شہر کون ہے کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے یعنی صرف ان کا چہرہ کھلا ہوا ہو باقی سب لحاف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 تو دور سے عبد ابن قوف کہتی ہیں کہ میں نے اشارہ کیا وہ جو دور بندہ کھڑا ہے نا جس کو سب لوگوں نے گھیرا ہوا ہے اور ہر طرف اس کے تلواروں والے کھڑے ہیں ہتھیار بند کھڑے ہیں نیزابردار کھڑے ہیں اس کے خادم غلام وہ کہتے ہیں بس میں نے اشارہ کیا ابھی میرا ہاتھ یوں واپس نہیں آیا تھا نیچے میں نے اشارہ کیا تھا وہ کھڑا ہے ابھی میرا ہاتھ نیچے واپس نہیں آیا تھا خراجا کما یا خود نمی کے تھے وہ دونوں ایسے نکلے جیسے تیر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا مجمع چیلتے ہوئے گئے اور دونوں کی تلواریں ابو جہال پہ پڑی ایک مارا گیا اور ایک واپس بھی آ گیا آؤگ جو تھا وہ بےچارا مارا شہید ہو گئے کہ اکرمہ ابھی جال کا بیٹا کھڑا تھا اس نے حملہ کر دے. وہ تو مارا گیا لیکن دوسرا واپس بھی آ گیا زخمی ہو کر ابو جہل گر گیا ابو جہال کے گرنے پر تو فوج کا مرال ختم ہو گیا ان کے جو لڑا کا لوگ تھے کتلا بھی جال کتلا بھی جال کتل رہی سوکا رہی سوکا شو ہو گیا نا جی ابھی جال مارا گیا اب لوگ جو ہیں جناب افرا افرات ایسے پریشان ہیں کہ ایک آرابی ہے ایک بدو ہے اس کا کوئی جنگ چنگ سے تعلق نہیں تھا نہ مسلمانوں سے نہ وکے والوں سے وہ ویسے کہیں سے گزر پہ آتا اس نے دیکھا کہ آپس میں جنگ بنی ہوئی ہے تو وہ ایک پہاڑی پہ ساتھ چڑھ کے اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا کہ چل دیکھیں تو صحیح دیکھیں جنگ کیسے ہوتی دیکھیں تو دیکھیں کیسے لڑائی ہوتی یہ تو قائدہ تھا نا کہ اگر آپ جنگ میں نہیں ہیں تو لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ نہ آپ ادھر سے ہیں نہ ادھر سے آپ تو علامہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سے کیوں کوئی تعرض کرے وہ بیٹھا آرام سے اور کہتا ہے اللہ یہ آئی تو آج کہتا ہے عجیب بات میں نے تو زندگی میں ایسا عجیب واقع نہیں دیکھا کہ فروخا بکے والے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے عورتیں سے بھاگ دیے پیٹ دے کر کیا ہو گیا ان کو سامنے مجھے تھوڑے سے آدمی نظر آ رہے ہیں ادھر بہت آدمی ہیں اور اس کے بعد بھاگ رہے کہ بھاگنا تو عورت کا کام ہے مرد تھوڑا میدان سے بھاگتا ہے یہ کام کیا ہو گیا تو ابھی اسی اصنا میں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 بڑے بڑے جنگجو لوگ جنہوں نے باقاعدہ رشیا سے ٹریننگ نہیں اور باقاعدہ منظم فوج کے منظم اور باقاعدہ جرنیل اور یہاں سے کون قیادت کرنے والے کون ہیں بولوی داڑیوں والے اچھا کھانے کو بھی کچھ نہیں ایک پیالے میں سوکھی روٹی ڈال کے اور ٹکڑے بھگو کے کھا لی چائے کا گونٹ پی لیا مل گیا ٹھیک ہے نا ملا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 ایک صحابی حضرت قطع وہ بھی اسی جنگ بدر میں ہیں ان کو جو تیر لگا کوئی چیز لگی تو آنکھ پیر اور لٹک رہی اللہ معاف کرے آنکھ کتنی چیز ہے اتنا انسان کے لیے ویسے تکلیف ہے اب شدت درد نے جب ان کو پریشان کر دیا تو نے ساتھیوں سے کہا ابھی کیا دیکھ رہے ہو میں تڑپ رہا ہوں اور تم دیکھ رہے ہو تلوار سے کاٹ دو پھینک دو بار یہ لٹک رہی ہے اس لیے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے تو ایک صحابی نے کہا اس نے کہا کہ نہیں ہم یہ نہیں کرتے ہم ایسا کرتے ہیں کہ پہلے حضور پاک کی خدمت میں لے جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں حضور کیا مشورہ دیتے ہیں کہ کاٹ دیں کیا کریں پٹی باندھیں کیا حضور کی خدمت میں لے گیا پھر میں اور دنوں میں میرے قریب ہو جاؤ اور قطادا کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ پر میرا وہ رکھا ڈےلا اور میری آنکھ پر رکھ کے بس کیوں کر دیا اور اس کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم سمے آج تک پتہ نہیں چلتا یہ آنکھ زخمی ہوئی تھی کہ یہ زخمی ہوئی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 سنادید فارا کو سب کے سب مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے ابو جہل زمین پہ پڑا تڑپ رہا ہے لیکن روح باقی حضرت عبداللہ ابن اللہ تعالی بڑے خفی پر بڑے کمزور اور بڑے نحیف فاد یعنی آپ کی ایسی پنڈنی آتی جیسے عام آدمی کے یعنی بازو ہوتی ہیں ایسی پریک پریک پتری پتری سی اتنے کمزور آدھے ایک دفعہ منورہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کجور پہ چڑھنے لگے کہ حضور کے لیے کچھ کھجورے لے آؤں تو وہ پنڈلیاں تھیں نا بریک بریک تو صاحب نے دیکھی تو ایک صاحب یہ ہنسی آ گئی کہ دیکھو یار یہ یا کیسے جوان کی پنڈلی ہے بلا ایک بچے کی پنڈلی ہے تو حضور نے فرمایا تم کیوں ہنسے ہو انہوں نے کہا یار سہجب تم ساکے عبداللہ ابن مسعد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 یعنی ختم نہیں ہو گیا اس نے جب دیکھا عبد اللہ مسود نے کہا کہ ہاں اب بتاؤ ابو جہل کیا حال ہے ابو جہل نے دیکھا اچھا کہتے ہیں ہاں اچھا انتلری تر النا دا تم وہی نہیں ہو جو جی ہماری بکریاں چراتے تھے یعنی غرور دیکھے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 تمہاری تلوار سے میری گردن تھوڑی کٹے گی اور تمہاری کندسی سی تلوار ہے خام خواہ مجھے بھی پریشان کرو گے تم خود بھی تکلیف میں آؤ گے میری تلوار نکال لو میری گردن کاٹنے کے لیے سردار کی گردن ہے سرداروں کی تلوار سے تو کٹ سکتی یعنی اندازہ کریں ابو جہل کے اسی لیے حضرت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ فرماتے تھے کہ بھائی کفر ہو تو ابو جہل کو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 کیا کا اسلام ہے, ادخلو فی السلم کہتا ہے یا تو پورے اسلام میں داخل ہو یا پورا نکل جاؤن کم سما نکم اللہ فرماتا ہے تم پھر جاؤ میں قادر ہوں ایک اور قوم پیدا کرنا یہ تو نہیں کہ میرا اسلام تمہارا محتاج ہے یہ تو نہیں کہ میرے اسلام کو تمہاری وجہ سے عزت ملی ہے تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا اکثر کہ اسلام خطرے میں ہے اور اسلام خطرے میں ہے اور اسلام کو بچاؤ والی لیڈر نعرے دیتے ہیں کام کو اسلام نہیں خطرے میں ہوتا خطرے میں وہ خود بدبخت ہوتے ہیں اسلام کو کیا خطرہ ہے چودہ سو سال گزر چکے ہیں اسے کسرا وہ کیسر نہ مٹا سکا جسے دنیا کی اس وقت کی سپر پاورز پاور مٹا سکی اور آج کی سپر پاورز بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی یعنی آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ اللہ دس سال کے بعد ان کا برم کھل جائے گا اور اسلام وہیں ابھرے گا جہاں وہ مٹا رہے ہیں نا اسلام ان کے اندر سے ابھرے آپ دیکھ رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے جن سٹیٹس میں ہم نے کبھی دو مسجدیں نہیں دیکھی تھیں اب دو دو ہزار مساجد جن سٹیٹس میں قرآن پڑھنے کے لیے تراوی سننے کے لیے مسلمان مکہ شریف سے کاری منگواتے تھے اب ان کے مدرسوں سے لوگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں قرآن یعنی آپ اندازہ کریں آپ حیران ہو یعنی وہ لوگ قرآن تراوی پڑھانے والا ان کے پاس کوئی نہیں کاری ان کے پاس کوئی نہیں ہانگ کانگ میں ابھی میں تھا بتا رہے تھے کہ کئی سال تو ایسا ہوتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے تراوی پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا مسئلہ بن جاتا تھا جن کو صرف قرآن کی دس صورتیں یاد ہیں وہ بھی ہمارے سارے کام کام میں تین یا چار آدمی تھے اور اب ماشاء اللہ کی مسجد سے تیس حفاظ جو ہے نا وہ مختلف مقامات میں بھیجے جاتے ہیں رمضان میں بھی پڑھانے کے لئے اور ان کے بعد حافظ باقی ہوتے ہیں مانگنے والوں کی مانگ ختم ہو جاتی ہے تو یہ اسلام جو ہے نا یہ یاد رکھیں یہ تو آئے گا اور ہمارے آقا کا فرمان حق ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا ادخل اللہ اللہ باقی سے دین اسلام کو داخل کریں گے بیت عزیز کہ کوئی گھر تو گھر خیمہ بھی باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل چاہے اگلے چاہے اللہ اس کو قوت سے داخل کر اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے لوگ اسلام میں اگلے دن میں دیکھ رہا تھا پڑھ رہا تھا جو پہلے جارج بش وغیرہ کو گزرا ہے یا اور کوئی پتہ نہیں پریسیڈنٹ گزرے ہیں ان کے امریکہ کے اس کا پوتا مسلمان ہو گیا بڑے بڑے راہب بڑے بڑے پادری بڑی بڑی ہوتے ہیں اسلام لے آئے کیونکہ جب وہ اسلام کی سچائیوں کو دیکھتے ہیں جب وہ اسلام کے حقائق پر غور کرتے ہیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ بھی آخر چودہ سو سال پہلے یہ خبر حضور پاک کو کیسے دی اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام تو آئے گا تو لیکن کفر یہ ہے کہ چلو کافر کر دشمن ہے راغ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ابو جہل جو ہے فرعون نا دہ میری امت کا فراؤن اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ فراؤنی اچت من فرعون نے میرا فراؤن جو ہے ابھی کے حال وہ تو بت علیہ السلام کے فراؤن سے بھی شرید ہے اس کو تو پانی میں ایک ہوتا رہ گڑ کا آمندر موسا وارون اور اس بدبخت کی گردن کٹی ہوئی ہے آخری رگیں جڑی ہوئی ہیں اور اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ جی تلوار میری نکالو اور گردن میری نیچے سے کاٹو اوپر سے نہ کاٹو کیوں جی انہیں کہا سرداروں کی گردنیں بڑی ہوتی ہیں چھوٹی گردن والے سردار تھوڑے ہوتے تو نیچے سے کاٹنا تاکہ پتا لگے کہ کوئی سردار کی گردن اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہل فاؤ کا قتل تو بو ہو کہ یار مجھے بڑے گور گور کے دیکھ رہے ہو ایک بندہ ہی مر گیا کیا ہو گیا جنگ میں مرتے نہیں رہتے میں نہیں مر گیا تو کیا ہو گیا الفتح مکہ کو مکہ فتح ہو گیا ہے ایک جنگ تھی جنگ میں لوگ مرتے ہیں میں مر گیا تو کیا ہو گیا کون سی بڑی بادی کی بات عبداللہ علی مسود نے خیر تلوار ماری گلتر اتار دی اب عبداللہ محسوس سے تو اس بدبخت کا کتے کا سر نہ اور وہ بالوں سے وہ مٹی میں رگڑ رہا ہے مٹی بھی لگ رہی ہے حضور کے سامنے آ کے پنکھا ہضور نے دیکھا حضور کیسے پہچانے ساری تو مٹی لگ گئی خون لگا ہوا تھا خون پہ مٹی لگ گئی اب نے بنا ادھر نے کہا کہ ابھی کیا حال بسا جا رسول شکراً حضور اللہ کے شکر میں سجے نکل گئے یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ آج یہ راس ہے کفر آج یہ کفر کا سب سے بڑا سردار اس حالت میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ بدل میں کہ عزر عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کمزور آدمی حضرت عباس حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اب و رسول اللہ حضور کے چچا ہیں عبد المطرف کے بیٹے عباس اتنا بڑا کڑیل جوان قریشی تو پھر بڑے لوگ تھے بڑی ان کے یعنی اللہ نے ان کو قد قامت قوت طاقت وجاہت ایسے تو نہیں اللہ نے قریش کو چنا کے اس میں نبی پیدا کرے کوئی وجہ تو تھی نا اور بھی تو دنیا میں قبیلے بڑے تھے تو اب ان کو گرفتار کر کے لا رہے ہیں اور مسلمان دیکھ رہے ہیں حیران ہو رہے ہیں کہ عباس جیسا آدمی تو عبداللہ مسود کو کندھے پہ اٹھا کے بھاگ جائے یہ کیسے اس کو گرفتار کر کے قیدی بنا کے لا رہے وہ چپ کر کے آ رہے بولتا بھی نہیں بھاگتا بھی نہیں جب وہ آ گئے تو مسلمان نے پوچھا کہ عبداللہ اللہ تم بڑے بہادر ہو گئے بھائی کہ اتنے بڑے جنگجو آدمی عباس عبد المطلف کا بیٹا ہے اور اس کو لے آئے اور اس سے کیا لگے یار تمہیں کیا ہو گیا خیر تم بھاگے بھی نہیں مقابلہ بھی نہیں کیا اور اس نے کہا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا نا معلوم یہ ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے کتنی قوت تھی اس میں بکال بلاک نے کہا ہاں پھر عبداللہ علیہ کا ہاتھ نہیں پھر فرشتے کا ہاتھ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ و اسحاب ہی وسلم نے حکم دیا کہ ایک سوار بھیجا جائے جو مدین منورہ میں جا کر خبر کرے کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی کفار قرآبا بھاگے انہوں نے بھی ایک آدمی اس کا نام ہے سمان تھا اس کے ذمے لگایا بھی تم جلدی سے پہنچو مکے میں اطلاع کرو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہے سمان جب آیا مکے میں تو دور دور سے چیکنا شروع کیا قتل ابو جہل و تلا فلان و تلا فلان و تلا می تم نے خلف کتلا ابیت قتل فلان و فلان, و فلان تو تم اکی والے پیچھے کیا کہہ رہے ہو صفوان ابن عبد المطلب کعبے میں بیٹھے تھے تم نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے یہ اتنے بڑے سارے سردار جو تھے وہ ایک ہی دفعہ میں مارے گئے ہیں کیسے ہو سکتا ہے تو انہوں نے آ اس سے کہا کہ ائی نہ سفان تم تمہیں بتایا کہ سفان کے کہاں ہے بدر میں اس کا کیا بنا اس نے کہا کیا کرے صفوان تو تم ہو سفان بدر میں تو گئے ہی نہیں انہوں نے کہا اس کا دماغ تو ٹھیک ہے اس کا مطلب ہی پاگل تو نہیں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے اب کیا کریں بھائی اتنے میں اور آدمی پہنچ گئے اور پہنچ گئے اور, پہنچ گئے اور پہنچ سارے مکے میں بات اب ہو کے آئے تو سردار مارے گی جلدی سے انہوں نے دار الدوا میں میٹنگ کی اور ابو سفیان کو سردار بنا دیا کہ چلو تم چونکہ کافلا بچا کے لے آئے تھے تو اب سردار جو ہے تم اس نے سب سے پہلا آڈر جو کیا ابو سفیان نے انہوں نے کہا مکے والوں رونا دھونا بند کر دو کوئی ماتب نہیں کوئی آنکھ نہیں روئے گی اور مسلمانوں کو بتلاتے ہو گیا ہم ختم ہو گئے کمزور ہو گئے رو رہے ہیں ماتم روم کر رہے عورتوں کی طرح چیخ رہے ہیں ٹھیک ہے بدلہ لیں گے یہ کیا ہو کوئی بندہ نہیں روئے گا اور کوئی بندہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیا نہیں دے گا تاکہ مسلمان تو پھر عادی ہو جائیں گے روز روزمارہ بندہ پکڑ لیں گے لیکن آخر کون ڈرو ہے بھائی اپنے باپ بیٹے بھائی کسی سردار کے آرڈر سے آرڈر ہوتا رہا لیکن گھروں میں بیٹھ گئے تو ان کے تو ماتم ہو گئے وہ مذاق تو نہیں تھی اور یہی جنگ بدر ہے جس میں امیت ابن خلف عجیب طریقے سے مارا گیا امیت ابن خلف سب سے بڑا دشمن تھا سرکار ہے جہاں کا اور یہ وہ ہے جو حضرت بلال کو عذاب دیتا تھا حضرت بلال اسی کے غلام تھے امیت ابن نے خلف اور اس کا بیٹا جنگ بدر میں جب دیکھا کہ سب بھاگ گئے اس نے کہا بیٹے سے کہ دیکھو باسو اگر ہم بھاگتے ہیں نا ہم نہیں بچتے کہاں تک بھاگیں فکر سوچ لی اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمانوں کے سپرد کر دیں شاید بچ جائے چاہے ہمیں قیدی بنا لیا جائے بعد میں ہمیں کوئی چھڑانے والا آ جائے کوئی ہمارا فدیہ ادا کر دیا جائے کچھ تو امید ہوگی نا اگر مارے گئے تو پھر کیا امید ہوئے تو مر گئے انہوں نے کہا ابا آپ کی مرضی ہے حضرت عبد الرحمان ابن عوف جو آئے تو نے بلایا گیا عبد ان کا پہلا نام تھا عبد ود. ود ان کا بھا نا. کے نام تھے نا میں جس کا ذکر بھی یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے عبد الرحمان اپنے اوف کو جو آدمی ابد ود کر پکار کے پکارتا تھا وہ بولتے نہیں تھے جواب جباب اس نے پھر کہا کہ عبد اللہ اللہ کے بندے تو یہ کھڑے ہو گئے کہا کیا بات ہے کہا کہ دیکھو تم یہ جو زیرہ چن رہے ہو نا محمد مقام بدر سے ان سے زیادہ قیمتی چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کہا کیا ہے کہا ان کو دو تم ہمیں پکڑ لو ہم دونوں تمہاری قید میں آنا چاہتے ہیں مطلب تھا کہ ان کی پناہ ہمیں آ جائے اسی طرح ہمیں پناہ دے دیں تاکہ پھر مسلمانوں سے بچنے کا کوئی حل تو ہو نا تو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پکڑتا ہوں عبد الرحمٰ کے بیٹے کو امیہ اور بیٹے کو لے کے چلے خدا کی قدرت ہے جس راستے سے جا رہے تھے اسی راستے میں بلال کڑا تھا تو بلال نے جب دیکھا تو بلال امیہ سب کا مسلمانوں دوڑو یہ امیہ بدبخت جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا یہ زندہ جالا ہے جالا جا نہ انجو ابدا خدا کی قسم ہے آج اگر یہ بچ گیا تو میں کوئی زندہ نہیں سلمان سلوان نے کٹھے ہو گیا بلال کیا ہو گیا نا <تصفح> دیکھو میا اب تو رام آدھا سیدھی ہے بھائی خبردار بلال نے کہا کہ دیکھو تمہارا قیدی ہو یا کوئی ہو بات سیدھی ہے کہ اس نے مجھے اللہ کے دین کے لیے توحید کے لیے اسلام کے لیے انگاروں پہ تڑپایا ہے میں اس کو کیسے چھوڑ دوں گا اب تو رمانے کہتے ہیں کہ میں نے سا کروں تم لیٹ جاؤ جلدی جلدی زمین پہ وہ جلدی جلدی لیٹ گیا اور میں اس کے اوپر لیٹ گیا میں نے کہا بھی اس کو مارتے ہو تو پہلے مجھے مارو بلال نے مسلمانوں سے کہا کہ عبد یار مینوف کو کو, کو نیچے سے مارو بدبخت تو عبد الرحمان مناف تو اوپر لیٹے ہوئے تھے نا وہ نیچے سے تلوارے مار مار کے صاحبہ نے اس کو مارا خدا کی قدرت ہے کہ عبد الرحمان مناؤ بےچارے کی ٹانگ بھی مسلمان نے کاٹ ڈالی اتنا جوش تھا تو امیہ بدبخت تو یوں مرا حضور نے حکم دیا کہ اس کو کلی بدر میں وہ جو بدل میں کنواں ہے اس میں پھینکا جائے اب جب سیٹ کے لے گئے تو اس کی لاش پھٹ گئی اسی وقت ایک تو ہے کہ کئی دن کے بعد چلو بھی اس میں نفق ہو جائے پھٹ جائے رضا ریزا ہو گئی اور ایک وجہ سے بھی وہ ریزا ریزا ہو چکا تھا وہ اب اس کو کیسے گھر سیتے ہیں کیسے لے جائیں تو اس پر یہی پتھر ڈال دو ہے یہی اس کو ختم اسی طرح حوت اپنے آپ ہی حکومت اب نے ابھی منی دے وہ بد بخت انسان ہے لعنت اللہ علیہ کہ جب سرکار دو جہاں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مسجد حراب میں نماز پڑھ رہے تھے تو یہ وہی بدبخت ہے جس نے ایک اونٹ کا پورا اندر کا ملبہ جو تھا آنتیں وغیرہ اس کا سارا مادہ جو نکال کے پھینکا جاتا ہے جگوبر سارا اٹھا کے حضور کے کندھ یہ باتیں آدمی پڑھتا ہے مولویوں سے سنتا ہے اور چپ کر کے چلا جاتا ہے لیکن غور کریں کہ یہ کتنی بڑی بات آپ کو تو اسلام کے لیے تھوڑا سا کسی کا ہاتھ بھی لگ جائے تو آپ جناب برداشت نہیں کر سکتے آپ اگر اسلام کے لیے تھوڑی سی تکلیف بھی آ جائے ذرا تنگ جگہ ہو یا کہیں نماز پڑھنی پڑے نیچے مسلح ذرا میلہ ہو کارپٹ ذرا پرانا ہو گیا ہو اس کے لیے بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی آدمی سے لیکن اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی پہ کیا گزری ہوگی کہ سر سجدے میں ہو اور پورے جسم پر ایک مردار جانور کا پورا گوشت کا حصہ پڑا ہو اور بدن خون خون ہو چکا ہو اور زبان سے سبحان ربی اللہ کیا اعلیٰ یہ ڈالنے والا کون تھا یہی تھا حکومت اپنے اور دوسری دفعہ یہی عقوبت ابن ابھی موحیت تھا بد کے حضور نواز پڑھ رہے تھے تو اس نے پاؤں رکھ دیا حضور کے سر پر حضور نے فرمایا کا دئی اموت ہو سکتا ہے میں قریب تھا کہ شاید مر جاؤ سانس رک گئی پاؤں رکھ کے ظالم کھڑا ہو گیا بڑا اپنا چھ سات فٹ کا لمبا ترنگا بلا دی ویکل انسان تو جب یہ سامنے آیا حضور نے فرمایا حاضر ادو اللہ یہ اللہ کا دشمن ہے اس کو معافی یہ دو آدمی ہیں جو پکڑے جانے کے بعد بغیر لڑائی کے قتل کر دیے ایک اکمت بن ابی معید اور ایک نظر بن, بن خلف اور باقی سب کو حضور نے فرمایا کہ جو مر گئے ان کو پکڑو اور گھسیٹو اور کنویں پھینک کنویں میں ڈالو سب کو کنویں ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان جنگ میں عجیب عجیب واقعات پیدا ہوئے ایک صحابی نے کہا کہ یار سو اب میں تو حیران کہ میں نے ایک کافر کو تلوار ماری تو میری تلوار ابھی اس کی گردن کے قریب ہی نہیں پہنچی اور اس کا سر اڑ گیا حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ آج بدر میں لڑ رہے جو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ من من اللہ نے فرمایا اگر تم صبر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اللہ پاک مدد بھیجیں گے آلاف من اللہ نے فرمایا پانچ ہزار فرشتہ آسمانوں سے اور فرماتی فرشتے ہم نے کیوں بھیجے ورنہ فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا نا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا اللہ, اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جو فرشتے اتارے ہیں صرف تمہیں خوشخبری دینے کے لیے تمہارے دلوں کی تسکین کے لیے ورنہ مدد تو میرے ہاتھ میں ہے میں جس کو چاہوں مدد دوں فرشتوں کی کیا ضرورت ہے اللہ چاہے بغیر فرشتوں کے مدد کر ہم نے کیوں اتارے تھے تاکہ تمہیں طاقت میں تمہیں قوت ملے تمہارا تسویر قلب ہو جائے تمہاری اعانت ہو جائے ورنہ اصل مدد تو میرے ہاتھ ومن نصر من اور نہیں آتی مدد مگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ جس کو چاہیں اس کی مدد فرما دیں وہ چاہیں تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو بروا ڈالیں وہ چاہیں تو ہوا سے قوم آج جیسی کراں ڈیل قوم بڑی قوت والی طاقت والی کو فراہ کر ڈالیں اس کی مرضی آدھ اتنے بڑا آپ کو پتا ہے کہ آد قوم جو تھی اتنے بڑے بہادر اتنے بڑے قوت والے لوگ تھے کہ ایک پتھر جو ہم میں سے ساٹھ اور ستر آدمی نہ اٹھا سکے وہ اکیلا اٹھا لے لیکن اللہ نے جب عذاب بھیجا تو کوئی فوج نہیں بھیجی فرشتے نہیں بھیجے بريح صرصر عليهم أيام حسوما حسوما فِيهَا آیا تیار اس اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قوم آد کو ہلاک کیا جب ہم نے قوم آد کو ہلاک کیا تو ہم نے ہوا بھیجی اور ہوا بھی سات رات اور آٹھ دن متواتر چلتی رہی اور ایسے اٹھا اٹھا کے پٹک دیا کہ دیکھنے والا دیکھے تو ملوم ہو جیسے کھجوروں کے پورے کے پورے جست پڑے ہوئے ہیں میں کہ دیکھو ان میں کوئی بچا کوئی میرے عذاب سے بھاگ سکا اللہ چاہے تو آباب ایج کے مدد کر دے اللہ اکبر اللہ تبارک رحمت فرمائے بارہ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں اسی واقعے سے آج کل ہمارے لوگ ہیں نا بعض جو آپ کو پتہ ہے بال لوگ کہتے ہیں نا کہ منگل بدھ میں سفر نہ کریں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ان نے انہیں انہی چیزوں سے نکالا ہے انہوں نے کہا کہ قوم آد پہ جب عذاب آیا قرآن کہتےست والے دن تھے وہ کہتے ہیں کہ بدھ کے دن سے عذاب شروع ہوا اور بھائی کو ختم ہوا اسی لیے بدھ کے دن کو ایسا فرق نہ عجیب قوم اچھا اگر ایک دن دشمن کے لیے منحوس ہو تو تمہارے لیے مبارک ہوگا یا تمہارے لیے بھی منہوس ہوگا نہیں سمجھ جائے جس دن دشمن بڑھ جائے تمہارا چلو اس کے لیے تو منحوس ہے لیکن تمہارے لیے تو خوشی کا دن ہے تمہارے لیے کیا تھے منہوس ہو گیا منحوس تو ان کے لیے تھا جن پر اللہ کا کہ ٹوٹا تمہارے لیے تو خوشی کا دن تھا تم ان کی تقلید کر کے ان کی برادری بن رہے ہو کہ کیونکہ ان کو بدھ والے دن پریشانی ہوئی تو ہم بھی بدھ سفر نہ کریں یہ کیا عقل ہے یار اللہ کے دن ہیں یاد رکھو ایک دن میں کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں خوشی ہوتی ہے کسی کے گھر میں کبھی ہوتی ہے یہ تو اللہ کا نظام ہے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے تو اس لیے اب آپ جناب اندازہ کریں کہ جنگ بدر میں یعنی ایسے ایسے عجیب عجیب واقعات آئے کہ اللہ تبارک ہوتا نے فرشتے پہ اور حضور قریب بدر پہ آئے آپ نے بول یا فلان یا فلان الم ما وعد حقا کیا وقع والوں اللہ کا وعدہ سچا اچھا ہو گیا کہ نہیں حضرت عمر نے کہا یار سننا آپ کن کو بات کر رہے ہیں کن کو تکلیف کروا رہے ہیں وہ تو بد مر گئے گل گئے سڑ گئے میں پڑے پڑے ان کا تو پتہ نہیں وجود ہی ختم ہو گیا اور آپ فرم... آپ یہ بلن... عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو میں ایسے کتاب کر رہا ہوں میرا اللہ ان کو میری بات سنا رہے ہیں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ اب جنگ بدر کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی قیدی گئے حضور نے بلایا مشورہ لیا گیا حضرت عمر نے کہا اللہ اگر میری بات مانتے ہو تو جیسے جیسے یہ بیٹھے ہیں نا سردار ان کے کوئی میرا رشتہ دار ہے بہت تلی کا رشتہ دار ہے بہت جعفر کا رشتہ دار ہے بہت ابو بکر کا رشتے دار, کوئی رشت دار, کوئی رشت دار کوئی فلاں رشتہ رشت تو سارے ہیں کے لوگ نا تو ہر رشتہ دار کو آپ حکم دیں کی اسی کردن اڑاتے حضور یہ مٹ جائیں تو اچھا ہے وہ بچے گا نا تو پھر کوئی نہ کوئی یہ تو کمپلین نکالے گا نا پھر کوئی نہ کوئی تو شاخیں نکالے گا نا اس کو خاص اللہ نے موقع دیا ہے تو آج ہی کاٹ لوگ نے فرمایا وقت تم تو بڑے سخت ہو پہلے ان کا ستر مر گیا ستر قیدی ہو گئے بیٹھے تو ان کو بھی ختم کرنے کے درپے ہو آپ نے فرمایا ابو بکر تمہاری کیا رائے ہے کا اگر آپ مہربانی کر دیں چلو یہ کچھ فدیہ بھی دے دیں مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے اور ان کو رہا کر دیں تو ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اچھا ابو بکر تمہاری رائے مجھے قبول ہے تو ان کو حکم دیا کہ ان کو فدیہ دو اور چڑاؤ بات. اب سب کے فدیا آنے لگے تو ان میں ایک قیدی جو ہیں وہ ابو ابوالآس ہیں جو زوج ہیں زینب بی بی زینب کے خامن جو تھے ابولاسی حضور کے داماد تھے. وہ بھی قید ہیں اور ان کے پاس فیے کا مال بھیجنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ان کی بیوی نے بی بی زینب نے حضور کی بیٹی نے اپنے گلے کا ہار اور کچھ چیزیں اور ادھر ادھر سے کچھ چیزیں کٹھی کر کے فوراً بندہ بدر بھیجا فدیہ دے کر میرے شوہر کو چھڑا جب وہ فدیا لے کے پہنچے اور وہ سار سامنے آیا تو حضور نے ہار جب دیکھا تھی دی ہار اصل میں بیوی خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت میں دیا تھا تو حضور کو وہ ہار یاد آیا تو بی بی خدیجہ یاد آ گئی ف بکار حضور حضور ہونے لگا حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر چاہو تو اس قیدی کو بغیر فری کے چھوڑ کہ میری بیٹی کے پاس یہی ہار اس کے پل کی ہوتی اگر چاہو تم راضی ہو چکے یہ معاملہ مسلمانوں کا ہے میں حکم نہیں دے سکتا صاحبہ نے کہا حضور آپ چاہیں تو سب کو چھوڑ دیں ایک بات آپ چاہیں حضور تو سب کو چھوڑ دیں ہم آپ کی بیٹی کا ہار لیں گے تو حضور پاک نے اس کو رہا کر دیا اچھا خدا کی شان دیکھو وہ بھی تو قریشی تھا کرشی تھا وہ مکے میں آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید سے واپس پہنچ گیا چھوٹ گیا اس وقت اسلام نہیں لے آیا بعد میں اسلام لایا کہ میں قیدی بن کے اسلام قبول نہیں کروں اسلام قبول کروں گا تو جب آزاد اپنے منشی اپنے اپنی خوشی سے اور بیوی بی زینب کو بھیج دیا بعد میں خود مسلمان ہو کے آ گیا الحمد اللہ نے اس کے اسلام کو قبول فرما لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر اللہ کی طرف سے ناراض تھا اللہ نے حکم دیا حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر آئے دیکھا کہ حضور بھی رو رہے ہیں اور ابو بکر بھی رو رہے ہیں تو حضرت عمر نے سلام کیا اور کیا سلم آد کی حضور آپ کو کیا چیز لا رہی ہے مجھے بھی بتائیں تاکہ میں بھی تو آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں آپ نے فرمایا عمر آج اللہ کا عذاب گویا کہ اتر کے اس درخت کے قریب آ گیا تھا اگر وہ اترتا لما نہ جامنہ الا سعد و عمر اس سے کوئی نہ بچتا مگر عمر اور سعد اللہ نے تیرا فیصلہ قبول کر دیا کہ ان کافروں کو قتل کر دینا چاہیے تھا فدیہ کیوں لیا ماں کا نلین وی دخرا عزیز الحکیم لولا کتاب اللہ سب کل مسکم اخذم عزاب عظیم اللہ نے فرمایا میرا مت نہیں یہ پیغمبر کی شان کو بات لائق نہیں کہ ہم دشمن قیدی بنا کے ان کے سامنے لائیں اور وہ چھوڑ دیں کیوں دنیا کی آپ کو زیادہ ضرورت تھی اگر ہم فیصلہ نہ کر چکے ہوتے کہ آپ کی ہر غلطی معاف ہے تو آج ہم پکڑ لیتے لیکن ہم پہلے فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے پیغمبر کی ہر چیز معاف کر دی پہلے بھی صحتم کا, کا بات آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بدر صحاب علیہ السلام انہوں نے کہا سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ صحاب بدر کے بارے میں آپ, آپ نے فرمایا صحاب بدر جو ہیں تمام صحابہ سے افضل ہیں تو جبریل نے کہا کہ حاق آف اس وا یار واقعی آسمانوں میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے کہ جو فرشتے بدر میں اترے تھے وہ سب فرشتوں سے افضل ہیں اور جو بندے بدر میں آئے تھے وہ سب بندوں سے افضل ہیں اور خدا کی شان دیکھیں یہ مقام بدر والوں کو ملا کہ اللہ نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ اللہ نے دیکھا میرے بدر والوں کو اور فرمائے تم فرنی کدر فرح کم کے سب بدر آج کے بعد جو چاہے تم کرو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے اتنی بڑی بشارت اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم گناہ کرو معنی یہ ہے کہ جب اتنا بڑا شان ملا ہے وہ تو اور زیادہ جھک جائیں گے وہ تو اور زیادہ اطاعت کریں گے اور زیادہ فرمبرداری کریں گے اور دوسرا پھر اللہ ان کو راستے سے ہٹنے نہیں دیں گے وہ تو مقام بدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور غریمت کے ساتھ کامیابی کے ساتھ فتح کے ساتھ مدین منورہ میں تشریف ڈائے اور پورے عالم میں اسلام کا روپ جو تھا وہ غزبہ بدر کی فتح کے بعد چھا گیا غالب آ گیا اب لوگ اسلام کو سوچنے لگے سمجھنے لگے تو یہ اول ابلغزن غزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ تعالیٰ عالمانی و و اسلام واجب الرحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوان سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ و سی